بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> متبیہ حضرت سگن عاسمی شاہ تمام خارہ السلم سر السلام باقی تمام سامن کلسامل اور شکلاوتی سلسلے درس میں سے ابھی درس نمبر ستائیس اور صفحہ نمبر انیس سے شروع جاتے ہیں اور سطح نمبر چار سے خلاف نے جو کچھ پڑھا تھا کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں اور ان کا انسان کے جسم سے لباس سے مسجد سے ان کو ہٹانا پاک کرنا واجب ہے فرمایا تھا اور اس کے بغیر نماز سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو انہی کے حوالے سے مسجد احکامات بیان فرما رہے ہیں ایک حکم یہ فرما رہے ہیں کہ آیا یہ لباس ابھی میرے کمرے پر کوئی خون لگ گیا مثلا ناپاک ہے اس کو میں دو ہوں تو کتنا دوہ تین دفعہ پانی ڈالوں ایک دفعہ ڈالوں پانچ چھ دفعہ ڈالوں دفعے کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو شادی اس میں کوئی دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ آپ اتنا اتنا دوہلو کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ چیز پاک ہو چکا ہے آج اور اس پر کوئی نجرست کا کوئی اثر نہیں البتہ اس میں وسواس نہیں ہونے چاہیے نارمل طریقے سے جتنے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں آپ کو بھی مطمئن ہونے چاہیے اس میں وسوعات سے نہیں ہونی چاہیے مثلا آپ نے اس نے جس چیز کو کوئی چیز لگا ہوا خون لگا ہوا ہے آپ نے دوہیا تو اس کے اثر کپڑے سے اتر گیا ہاں جی تو یا جس کو اتر گیا پھر اس کو آپ نے اور جی جیسے آج کل صابن وغیرہ ہے وہ بھی لگایا پھر صحیح طریقے سے چوڑا تو پاک ہو جائے گا پانی ڈال کے ہاں جی اتنا کوئی مشکل چیز نہیں تو فرمان فما طلّہ و سہ بحاظ یعنی کوئی بھی چیز ان ناپاک چیزوں سے کسی بھی چیز پر یہ ناپاک چیزیں لگ جائیں ہمہ طلبا یعنی جس چیز کو بھی لگ جائیں کہ جو چیز بھی یعنی تر ہو جائیں لحاظ ان نجاستوں سے یعنی جس چیز پر بھی یہ نجازتیں لگ جائیں سادہ تجمہ کریں گے من جائے گا کوئی دوسرا یعنی دوسرا یا کوئی بھی چیز جو ہے ان ناپاک چیزوں سے لت پت ہو جائیں یعنی زیادہ مقدار میں لگ جائیں لیکن زیادہ مقدار میں لگ جانا ضروری ہے یعنی کسی بھی چیز پر جو پاک چیز پر یہ ناپاک چیزیں لگ جائیں تو پھر یہ جب واجب ہے ان تاثل ہو اس کا دوہ لیں مثلاً کپڑے پر لگ گیا جس پہ لگ گیا مسجد پہ سیر میں لگ گیا مثلا تو پھر اس کو اطناط واجب ہے اس کا دوہنا کہاں تک میں نقل کا یہاں تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے بے ہے اس چیز کے پاک ہونے کا کپڑا ہو جسم جو بھی اس کے پاک ہونے کا مطمئن ہو اب اس میں کسی مقدار پہ پانی اتنا کھلو مثلا اتنا مقدار یا اتنا جھاک اتنی تعداد میں وہ کوئی منحصر نہیں ولا یا نہ منحصر نہیں غاز اس کا دوہنا اللہ عدا دن مثلاً دو تین دفعہ دوہ لو کسی عداد پہ ولا مقدار ورنہ مثلا اتنی مقدار پانی استعمال کرو ایسا کوئی حکم نہیں ہے اسی چیز پر منحصر نہیں ہے بلکہ آپ نے اتنا دہنا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو لیکن دل مطمئن اس روم ہوگا جب اس کے جا وہاں ختم ہو گیا پانی سے دوہنے کے بعد اور حسن کپڑا وغیرہ ہو تو اس کو پانی اتنے ڈال کے ہاں نہ چوڑیں گے تو اس میں اس نجاست کی کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آ رہا پانی بالکل صاف شفاف نظر آ رہے ہیں تو سمجھو پاک ہو گیا ٹھیک ہے جی آگے پھر نیا مسئلہ بتا رہے ہیں جانوروں کے ہاں جی جانوروں کے کھال کے حوالے سے ایک بات بتا رہے ہیں اس کو دباغت کے عمل سے پاک کرنا فرماتے ہیں وہ جلد المیتا تل بقر جلد یعنی کھال بخف ہاں جی میتا جائیں بوڑھے مردار جانور بانچ ان تھا مر گیاں شریض اب ہماؤ خاش مردار ہو گیا تو مردار گائے کے مثلا گائے ہیں جو مردار ہو گیا ہنج مردہ گائے کے کھال مثلاً طویض شریض و ہم جس کا شریر زبانی ہو گیا تو مردہ گائے کا کھال والغنم لغن بیر کا کھال و اونٹ کا کھال و یہ چینوں تو حلال گوشت کے ذبح خرنا تھا ٹھیک ہے جی ذبح ہوا تو وہی وہ پاک تھا ذبح نہیں ہوا تو لہٰذا ابو نجی سے ولفرش گھوڑے کا ول باغل خچر کا ولمار گدھے کا ول یہ سارے خواہ پالتو ہو حسن گدے میں ولواشی یا واشی ہو صحرا میں پالنے والا گدھا ہو وہ کثیر اس کے علاوہ دوسرے بھی من وحشی جانور دوسرے بھی بہت سے واشی جانور وسی بات درندے یہ سارے مختلف جانور المنطف بیہہٰ کہ جن کی کھال قابل انتفاع ہے کائن قابل استفادہ ہے اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں مختلف چیزیں اس سے بنائی جا سکتے ہیں تو جو قابل استفادہ ہے منتفع ہے فائدہ مند ہے جن کے کھال تو اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنی چاہیے ایجاد دوبی کا جب اس کی دباغات کیا جائے تو سارا نظی یہ صاف ہو جائے گا البتہ یہ دباغات وغیرہ کا عمل جو ہے فیکٹریوں میں ہوتی ہے ان کو اس کا طریقہ آ جاتے ہیں اس پر کوئی نمک وغیرہ ڈال کے اور بھی ش... نمک وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس کے اندر کے پانی کو پورا پورا کھینچ کے اس کو خشک کر دیتے ہیں نمک وغیرہ ڈال کے تو اندر کی جو پھر تو اس لیے فرماتے ہیں جب دب دباغت کا عمل کریں تو صاف ہو جاتی ہیں سب میں ذا غسل پھر اس کو دہ لیں تو سارا طاہرن پھر وہ توق پاک ہو جاتی ہے اصل میں دباغت کے عمل میں اس کے اندر کے جتنے بھی تیل وغیرہ ہیں اس کے اندر جتنے بھی جو ہے ہاں جی اس جانور سے خص کے اور اس کے کے اندر جو بھی مواد تھے ان سب کو بالکل باہر کھینچ لیتے ہیں نمک وغیرہ کچھ ڈال کے تو پھر اس کے بعد پھر وہ دوہ لیا تو فرمایا پاک ہو جائے گا تو یہ ہمارے فقے میں جو ہے ان چیزوں کا استعمال جائز ہے لیکن دباغت کے بعد دوہر دباغت سے صاف ہو جاتے ہیں پھر دوہ لیں تو پاک ہو جاتے ہیں باقی انہیں جانوروں کا یہ تو خال کے بارے میں تھا ان کو دباغت کے مرحلے سے گزاریں پھر دوہ لیں تو پاک ہوگا لیکن وہ پھر تتھیریشاری اور انہیں جانوروں کے بال کو پاک کرنے میں تطہیر پاک کرنے فی میں شار بال ہاں جانوروں کے جو مردہ ہو گیا گائے وغیرہ باقی جانور جیسے ہاتھی ہیں اس کا مثلا ہڈی بہت کام کا ہے ہاں جی اس کے مثلاً جو دان ہے ہاتھی کا اسی طرح وہ پھر تتھیری شار بال کو پاک کرنے میں انہیں جانوروں کا ولازم ہڈی کو پاک کرنے میں وظر ناخن کو پاک کرنے میں وہ کلا جو ان چیز ان چیزوں جیسی ہے جس میں روح نہیں ہے جیسے بال میں تو روح نہیں ہے تو ان چیزوں میں جو ان کے شبی ہیں بال وغیرہ سے اس میں یک اکثر غسل غص لو اس میں دوہنا کافی ہے جو ان میں دواغات کا کو تو کوئی موضوع ہے نہیں لہٰذا ان کو دوہ لیں گے تو کافی اس کے بال وغیرہ کو و پھر غصل من الوس اب یہ ایک پھر آگے نایا ملف جیسے کہ جانوروں کے کھال اور ان کے ناخن وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو گیا آگے نیا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں فلاس کر آپ کے کپڑے پر کوئی خون لگیا یا نہ ناپاک ہے ہاں جی تو اس کو آپ نے دہ لیا دوہنے سے صابن بھی لگایا ادھر آگے صابن اشنان قلی یہ پرانے زمانے کی چیزیں تھیں گاس وغیرہ سے بنا دیتے تھے ابھی آپ نے صرف لگایا صابن لگایا اس طرح دوسری جو ہے داغ وغیرہ کو دور کرنے کی چیزیں بھی آپ نے استعمال کر لیا اس کے باوجود بھی وہ داغ دور نہیں ہوا صابن لگائے پھر صرف لگائے پھر بھی اس کے داغ تھوڑا سا رہ گیا لیکن اس چیز جس کو آپ نے دھونے کے لیے ہاں جی صابن وغیرہ استعمال کر لیا صحیح طرح سے چھوڑا اس کو مالا صحیح بھی صرف یہ سانج نشان جو ہے جو اس میں تھوڑا سا داغ رہ گیا تھوڑا سا داغ رہ گیا اس کپڑے پر اس خون کے کچھ اثر نہیں گیا وہ بالکل پہلے سفید کپڑا تھا سفید سفید نہیں ہوا تھوڑا سا داغ رہ گیا لیکن اس پر جو پانی ڈال کے آپ چھوڑیں گے جو پانی نکل وہ بالکل صاف ستھرا ہے اس پانی کا رنگ بھی نارمل ہے بو بھی ہے اس کا جو ہے مزہ بھی نارمل پانی کی طرح ہے پانی کی یہ تین ہیں اس کو او صاف ثلاثہ بولتے ہیں پانی کی رنگ اور اس کا ٹیسٹ ہے اس کی مزہ برتب تو یہ جی چیز ہی نارمل سم وہ پانی پھر پاک شمار ہوتے تو جی کے ساتھ جو وہاں سے نچوڑنے سے جو پانی گرتا ہے وہ پانی بالکل صاف ستھرا ہے اس کے رنگ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے مزہ بھی صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن ادھر کپڑے پہ تھوڑی سی داغ نہیں نکل رہا ہیں پاک ہوئی وہ کپڑا پھر پاک شمار ہوگا کیونکہ اس سے جو پانی نکلا وہ بالکل صاف شفاف ہے لہذا آپ کو پھر یہاں کوئی اس کے پاکی کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب وہ پاک ہو گیا ہے مکمل طور پر یقینی طور پر یہ فرمارے تو متیں وفی غزلیں دہنے میں من الو سے کسی بھی ناپاک چیز سے جب آپ کے کپڑے وغیرہ پر لگ جاتی ہے اذا بالختہ جب آپ نے مبالغا کیا بل دل کے رگڑ کر صحیح طریقے سے رگڑا صحیح بے سنگیس ہاں جی گیس ذریعہ آپ نے مبائلگا کیا اتنا جس چیز کو ہاتھ ہٹانے کے لیے ابھی تو دل, دل کے رگڑنا یا ہاتھ اس کھیکا ابل اصل نہ چھوڑنا صرف یا صحیح طریقے سے اس کو نہ چھوڑا صرف ہاتھ جی؟ او ماں کو اس کے علاوہ یا یہ دو کام بھی کر لیا صحیح میں سے مالا اور صحیح طرح سے نہ چوڑا اس کے علاوہ بھی او ما ایلی کو بھی یا اس کے علاوہ جو بھی سزاوار ہے مناسب ہے اس کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے والی چیزوں میں سے میں نے صابن جیسے صابن استعمال کیا اول اشنان ایک گاس وغیرہ سے پہلے چیزیں قبل دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے رام روزمین ہم لوگ جب سکول لائن میں ہوتے تھے ہاں جی اس وقت ہم نے یہ چیزیں استعمال کی کپڑے صاف ہو جاتی ہے گشید و اسباب عمین اور جو کا کپڑا صاف ہوئیں تو پہلے زمانے میں یہ چیزیں استعمال کرتے تھے تو اشنان نامی کا سیت سے یہ تاربنی مٹی کی کوئی قسم ہے ہاں صابونی مٹی والا کوئی قسم ہے پہلے زمانے میں یہ چیزیں بھی کپڑا دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے ان کو استعمال کیا یہ تو پرانے زمانے کی چیزیں وغیرہ اس کے علاوہ اور چیزیں اب اس بغیر ہمیں ہم آج کی چیزیں صابن ہے سرف ہے ہاں جی اس کے علاوہ ابھی آپ اور بھی چیزیں جو داغ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی استعمال ضرور نہیں بعض آپ نے صابن صاف استعمال کر لیا ہاں جی لیکن اس سے رنگ تھوڑا سا نہیں مٹا اور نہیں مٹا لون اس کے رنگ اس کے رنگ تھوڑا نہیں مٹا ہاں جی رنگ پہ تھوڑا سا اثر باقی رہا لیکن ماول مشبوب لیکن جو پانی آپ نے اس پر ڈالا ہے ہیں اس کو چھلتا ملیں گز گز گا اس کو نچوڑنے کے لیے جو پانی آپ نے ڈالا ہے جو نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا آتا ہے سارا صاف یا نا وہ بالکل صاف ستھرا نکل رہا ہے غیر مطابر اس پانی کا تغیر نہیں وائری ہو اس کے بو اور لون اس کے رنگ و اس کے مزہ یہ تینوں بالکل نارمل پانی کے رنگ بو مزہ ہے بالکل صاف ستھرا پانی ہے جو جیسے نچوڑنے سے جو پانی نکلتا ہے لیکن جو ہے آپ کو کپڑے پہ تھوڑی سی داغ رہ گیا خون کا سرخ سرخی ہوتی ہے ہو تھوڑا سا راگ دیکھ لیا یہاں عرصہ ملا جو ہے ماں بہنوں کا بچوں کے جو ہے لباس وغیرہ پہ کبھی ایسے داغ کر جاتے ہیں وہ نہیں نکل رہا ہے تھوڑا سا داغ رہ گیا تو پھر گایا یہ چسپاؤ پھل مشبوب والے مصبوع یعنی وہ کپڑا جس پر پانی بہایا ہے آپ نے صاف کرنے کے لیے نچوڑنے کے لیے تو وہ کپڑا جو نجیس بتا بھی صاف کرنے کے لیے ساری صابن لگایا رگڑا سب کچھ کیا نہ تو اس پر جو پانی ڈالا وہ کپڑا جس پر آپ نے پانی ڈالا ہے نہ ہے سارا طاہرن وہ کپڑا صاف ہو جائے گا وہ صاف شمار ہوگا لاباشہ کوئی ہرجنے بھی اثر ہی تھوڑی سی ناپاکی کا اثر اس پر مطلب اسد مجھے راگ ہیں تھوڑے سے رنگ اس پر باقی رہنے پر بادل مبالغہ تھیں جب اس کو صاف کرنے میں آپ سے مکمل مبالکہ ہونے کے باوجود آپ نے پوری کوشش سے صابن لگائے صرف لگائے صحیح طریقے سے نچوڑا اور جو پانی نکل رہا ہے وہ بالکل صاف ستھرا نکل رہا ہے لیکن تھوڑے سے داغ اس پر ہے ہاں جی جو داغ اس پر ہے وہ نکل نہیں رہا ہے کلر تھوڑا سا ہے وہ نکل نہیں تو کوئی حرش نہیں فرمائیں لابا آسا بھی آسر ہے اس کی تھوڑی سی آسا نہیں رہا وغیرہ باقی رہنے سے کوئی حرش نہیں بلکہ سارا تاہراً یہ پاک ہو چکا ہے بادل مبارک اس طرح صابن وغیرہ لگا کے آپ نے صحیح طریقے سے نچوڑا صاف کیا چھلتا چیز ہاں جی ہتھ سب کچھ کیا اس کے باوجود بھی اگر وہ پاک نہیں ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں صاف نہیں ہو رہا مثلاً تھوڑی سی رنگ رہ رہا اصل رہ رہا ہے رہ تو وہ کوئی ہرش ہے نہیں ہے اس کے بعد مزید متفارق مسالے سے پاکی سے فرماتے ہیں وہ ضبط تو لیا شخص بلو سے رو سے مایو غل اللّہ ہو ہاں جی اور وہ لے کر روعات والرم یجود و حاجت الہ عادت یہ جیسے ہمارا عام طور پر جیسے وہ وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں بیل بکڑیوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں جیسے گاؤں میں جو ہے کچھ لوگ عام طور پر گھروں میں ذمہ داری ہوتے ہیں گائے کا دودھ دہنے دو کے اس کو کچھ خان پین کی چیزیں گاس پھوس پانی دینے کے لیے تو بات ان اکیلے باتیں ان کے کپڑوں پر جانور کی حلال وہ جانور ہیں گائے ہیں بیل ہیں بیل بکریاں ہیں ان کے پیشاب وغیرہ یا ان کی گوبر وغیرہ لگ جاتی تو اس کا کیا حقم میں مطلب وہ عصاب تلیہ شخص جب کوئی شخص مبتلا ہو جائے یعنی اس کے لباس پہ لگ جائے جسم پہ لگ جائے بلوث یعنی گوبر رو لوس کے چیز کا لوس یعنی گندگی روس گوبر ماں وہ جانور کی یوں کروں وہ چیز کر جس کا گوشت کھایا جاتا ہے یعنی گوشت کھائے جانے والے جانور کی روش یعنی گوبر کا لوش گندگی اس میں کوئی شاخ مبتلا ہو جائے کسی کے لباس پر اس کے روز سے مبتلا ہو جائے گوبر لگ جائے اور بولی یا اس کا پیشاب لگے اس کے لباس وغیرہ پر کروات جیسے چارواہ لوگ ہیں ہاں جی حافظتی اور جانوروں کی حفاظت کا بخن لیتا شومات اور اگر یہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ ابھی دودھ وغیرہ دہنے کے لیے چلا جاتا ہے تو یہ حلال گوشت جانور ہے مایوک اور لحم ہے اس کا جو یہ لوگ جو یہاں پر مانا ہمیشہ ان کا یہ کام رہتا ہے تو یہ جو زلات اس کو اسی لباس میں نماز پہننا جائز ہے والا حاجت اہلا عیاد ہے اس کو اس نماز کو دوبارہ اعادہ کرنا واجب نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا تو ہمیشہ معمول یہی ہے ہمیشہ انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمیشہ انہیں کے ساتھ رہن سہن ہے اس ذہن کے لیے خاص طور پر رعایات دے دیا ہے شریعت نے ہاں جی تو چونکہ زیادہ تر انہیں لوگوں کو لگتا ہے دوسرے لوگوں کو تو نہیں لگتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے پھر آپ اس کو نہیں دہ لو بھائی اس کو لے کے ہی نماز ہاں جی. ایمان جہاں ایک, ایک صفائی صفائی ہے یعنی یہ مجبوری کے موقعوں پر شریعت اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے کوئی مجبوری ہے ٹیم نہیں ہو رہا ہے نماز تازہ ہو رہا ہے تو ایسی صورتوں میں آپ نے اس میں لباس پڑھ لیا تو آپ کی نماز صحیح ہے ہمیں یہ نہیں بات اس کو جب ایسی جانوروں کی چیزیں حلال کو جانوروں کی گوبر وغیرہ پیچھا وغیرہ لگ جائیں اس کو نہ دوہ لو بس کوئی مسئلہ نہیں نہیں صفائی کے خلاف حال لڑی ہیں صفائی کی خاطر بھی آپ دوہ لیں ہاں ہمیشہ پاکی کی خاطر دہنا ضروری نہیں ہے صفائی کے لیے بھی سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو ایک باعث اس میں تھا تو صفائی کے لیے انسان ڈو لیں صاف ستھرا رہنا بھی عبادت ہے جتنا پاک رہنا بھی عبادت ہے ٹھیک ہے اس نے نماز مجبوری سے پالے نماز اس کا باتیں نہیں ہے لیکن صاف رہنا بھی عبادت ہے نقل کلمات کے ساتھ میں آج کا درد ختم کرتا ہے خدا ہمیں دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفع